ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته يلا يوم الدين وبعد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز وأن هذا شراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وسعكم به لعلكم تتقون وقال في مؤذٍ آخر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتقوا إنه بما تعملون بصير وعن الإرباذ بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موئذة بليغة ذرفت منها الوعيون ووجلت منها القلوب كأنها موئذة مودع فقلنا يا رسول الله عسنا فقال وسيكم بتقوى الله والسامي والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنهم يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعلیہ کم بسنت وسنت الخلفین المحدین ابو علی بنیاک معذد ناظرین وسام عین و مشاہدین و مشاہدات اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جبیل دعوا سنٹر کا اکتیسواں دور المیہ اور دو کا پہلا دور علمیہ آج منعقد ہونے جا رہا ہے اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں دعویٰ سنٹر کے شاکر اور ممنون ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا دورہ کرنے کی ہمیں اجازت دی آپ حضرات کے بھی ہم شاکر ہیں اور اس دور علمیہ کے اندر آپ حضرات کو خواتین کو سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے دور علمیہ بہت اہم ٹاپک پر منعقد ہونے جا رہا ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ اخوانیت پر ایک ناقدانہ جائزہ یہ دراصل ایک عربی کتاب ہے جس کا نام ہے جم و فیما فیما عن الاخوان من ملاحظات یہ کتاب عربی کے اندر ہے اور اس کتاب کا ترجمہ ہندوستان کے مشہور عالم سلفی غیور عالم دین دکتور محمد اجمل منظور مدنی حفظ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث صوبائی ممبئی کی طرف سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اسی کتاب پر انشاءاللہ یہ دورہ منعقد ہو رہا ہے اور یہ دورہ چار دنوں تک چلے گا آج اور کل اور پھر آنے والے جمعہ اور سنیچر کو اثر کے بعد شروع ہوگا رات کے ساڑھے آٹھ بجے تک کل بھی اثر کے بعد پھر رات کے ساڑھے آٹھ بجے تک پھر اگلے جمعہ کو یعنی بیس جنوری اور پھر اکیس جنوری کو چار دنوں تک یہ دورہ ان شاء اللہ چلے گا اور اس کتاب پر اس کتاب کی شرح کی جائے گی میرے معزز بھائیوں اور دوستوں اور میرے مکرم ساتھیوں اسلام کی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پانچ چیزیں ایسی اسلام کے نام پر وجود میں آئیں جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ان میں سے نمبر ایک خارجیت نمبر دو رافضیت اور نمبر تین اعتزال عقل پرستی کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا اور جو ہماری عقل کے معیار پر پورا نہ اترے اس کا انکار کر دینا اور چوتھی چیز تھی تصوف اور صوفیت اور پانچویں چیز عمدہ تقلید اور تعصب یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں یا پانچ افکار ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے جو تاریخ کا طالب علم ہے وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے لیکن میں اگر اور دادا اختصار کے ساتھ کہوں کہ ان پانچوں میں سب سے زیادہ کسی نقصان پہنچایا ہے تو وہ دو منحرف افکار کی جماعتیں ہیں ایک خوارش اور دوسرے روافظ اس میں اور بھی اگر ہم شارٹ کٹ میں کہنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے خوارش اور یہ جو خارجیت ہے وہ رافضیت کے اندر بھی پائی جاتی ہے کیونکہ رافضی بھی خارجی ہوتا ہے ان کے ہاں بھی حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا منجے صلب سے اسلام سے خروج یہ تمام چیزیں جہاں خوارج کی ہاں ہیں وہیں روافظ کی ہاں بھی پائی جاتی ہیں ایسے ہی روافض کے ہاں جہاں اسلام دشمنی یا صحابہ دشمنی ہے خوارج کے ہاں بھی صحابہ دشمنی پائی جاتی ہے خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں جیسے روافض تکفیر کرتے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ ان کے ہاں اور صحابہ جن کی تکفیر کرتے ہیں اور روافض کے ہاں یہ دائرہ زیادہ وسیع ہے وہ چند صحابے کرام کو چھوڑ کر کے باقی سب کی تکفیر کرتے ہیں جبکہ خوارج ابو و عمر کو مانتے ہیں باقی عثمان علی اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو جنگ جمل میں یا صفین میں جنہوں نے شرکت کی ان تمام صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور ان سب کو جہنمی قرار دیتے ہیں تو یہ جو صحابہ کی تکفیر کا مسئلہ ہے یہ صرف رافضیوں کے نہیں ہے بلکہ یہ خارجیوں کے یہاں بھی چیز پائی جاتی ہے اور یہ جو خارجی فکر ہے اسلام سے خروج حکمرانوں کے خلاف خروج یا مسلک صلف صالحین سے خروج یہ جو فکر ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ کی وفاط سے دو سال پہلے یہ چیز شروع ہو گئی تھی اور جب آپ نے مکہ فتح کیا اور اس کے بعد ہنین فتح کرنے کے لیے گئے اور جب ہنین میں آپ کو بالے غریمت ملا اور جب آپ اس کی تقسیم فرما رہے تھے تو اس موقع پر عبداللہ بن ذل خویسرہ نامی ایک شخص نے اعتراض کیا تھا اور کہتے اے دلیہ محمد لا عدل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل سے کام کیجئے آپ عدل سے کام نہیں لے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا حق تیری بربادی اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے تو اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے اپنی باتوں کو حقیر جانو گے وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یہ پہلی چیز تھی جو وجود میں آئی اور جس نے بعد میں ایک جماعت کی شکل اختیار کر لی جسے خوارج کہا جاتا ہے کون سی سب سے پہلی جماعت وجود میں آئی اسلام کے اندر کون سا فرقہ وجود میں آیا بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ خوارج اور کچھ علماء خوا... قائل اس بات کے کی روافظ اور میرا بھی رجحان اسی طرف ہے کہ خارجی فکر گرچ پہد پہلے پیدا ہوئی لیکن ایک فرقے کی شکل اس نے بعد میں اختیار کیا اس سے پہلے روافظ نے فرقے کی شکل اختیار کر لی تھی اسی لیے ہست عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جن لوگوں نے معذول کیا یا قتل کیا وہ رافضی تھے اور ساتھ ہی ساتھ خارجی بھی تھے اسی لیے رافضیت اور خارجیت دونوں پوری تاریخ اسلام کے اندر ایک ساتھ چل رہی ہے آج بھی رافضی خارجی ہی کا ساتھ دیتا ہے اور خوارج روافظ کا ساتھ دیتے ہیں یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں کہ دونوں کے آپس میں بہت زیادہ تال میل آپس میں دونوں کے افکار اور مناہج اور عقیدے بہت زیادہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اس لیے دونوں جماعتیں یا دونوں فرقے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ سب سے پہلی چیز تھی جو یہ فکر پیدا ہوئی اور اس کے بعد روافظ کا وجود ہوا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور اس طریقے سے پھر ای باقاعدہ ایک, ایک رافذہ کی جماعت کی شکل میں یہ لوگ وجود میں آئے اور جو عقیدہ عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو دیا وہی عقیدہ آج بھی جو رافضی ہیں اسی عقیدے کے حامل اسی عقیدے کو مانتے ہیں اسی لیے بطور فرقہ خوارج سے پہلے اور کا وجود ہوا اگرچہ بطور فکر خارجی فکر پہلے آئی اور رافضی فکر اس کے بعد میں آئی زمانہ گزرتا گیا زمانہ گزرتا گیا پوری تفصیل کا موقع میرے پاس نہیں ہے اور یہ کتاب کی شرح جب کی جائے گی انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی یہ جماعتیں چلتی رہیں کیونکہ ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ فرقہ رہے گا یہاں تک کہ دجال کا خروج ہو جائے اس کے بعد جا کر کے اس کا اختتام ہوگا اس سے پہلے اس کا اختتام نہیں ہوگا یہ جماعت رہے گی اس کے افکار اس کے ماننے والے لوگ موجود رہیں گے اگرچہ نام کو تبدیل کر دیا جائے یا کوئی اور نام رکھ لیا جائے لیکن یہ فرقہ ایسے ذہن ایسے افکار کے حامل لوگ دنیا کے اندر موجود رہیں گے اور اسی فکر کے حامل اس وقت جو جماعتیں ہیں بہت سارے فرقے ہیں بہت ساری جماعتیں ہیں انہیں میں سے ایک جماعت ہے اخوان مسلمین جنہیں عربی زبان اردو میں یا انگلش میں بردر ہوٹس کہا جاتا ہے یہ جماعت ہے اسی میں سے ہندوستان برے صغیر کے اندر جماعت اسلامی ہے اخوانی اور جماعت اسلامی جو دونوں کے مناہج ہیں جو دونوں کے افکار ہیں اور عقائد ہیں دونوں کے افکار و عقائد میں آپ کو فرق نظر نہیں آئے گا پوری تاریخ پر ڈالیے اور اسی لیے پوری جماعت اسلامی کے جو لٹریچرس ہیں ابو اللہ مودودی صاحب نے جو لٹریچرس لکھے ان کتابوں کا باقاعدہ اخوان المسلمین نے یا اس جماعت کے ماننے والوں نے عربی کے اندر ترجمہ کیا اور جو اخوان المسلمین کے جو سرکردہ شخصیتیں تھیں ان کے جو عمرہ تھے ذمہ داران تھے ان کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے جو کتابیں لکھی اس کا جماعت اسلامی نے اردو زبان کے اندر منتقل کیا اور پوری دنیا کے اندر اس کتاب کو اردو دنیا کے اندر اسے عام کیا تو یہ دو جماعتیں ایسی ہیں جو خارجی ذہن اور فکر کی حامل ہیں اخوان المسلمین مصر کے اندر قائم ہوئی اس کے قائم کرنے والے تھے حسن البنا سن 1921 کے اندر انہوں نے یہ جماعت قائم کی یہ پکے صوفی تھے اور یہ ان کے ایک پیر اور مرشید تھے جن کا نام تھا عبد الواب الحسافی اسے بیات شدہ تھے باقاعدہ اور وہ انہوں نے شروع میں ایک جمعیت بنائی تھی جس کا نام ہی رکھا تھا جمیت الحصافی الحیریہ بعد میں اس جمعیت کو علی مسلمین کے نام سے تبدیل کر دیا بدل دیا پہلے جمعہ الحصافیہ کے نام سے انہوں نے جو ہے تنظیم قائم کی تھی پھر سن انیس سو کے اندر انہوں نے علی خان کے نام سے ایک فرقے کی بنیاد ڈالی اور اس فرقے کے اندر جو نمایاں افکار ہیں وہ حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا اور اس طریقے سے برسر عام ان کی غلطیوں کو بیان کرنا لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکانا یا اس طریقے سے جو روافظ ہیں ان کے ساتھ دوستی کرنا تال میل قائم کرنا اور پھر عقیدے توحید کا ان لوگوں کے ہاں آپ کو کوئی تذکرہ نہیں ملے گا اس لیے جو بھی ان کی جماعت میں آتا ہے اس کے عقیدے اور منحص کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا ان کے ان کی جماعت میں آپ دیکھیں گے رافظی بھی ہیں قبر پرست بھی ہیں اور ملحد بھی ہیں اور اس طریقے سے عقل پرست بھی ہیں اور ہر طرح کے لوگ ان کے فرقوں کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہ دونوں یہ چیزیں دونوں جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے کبھی بھی انہوں نے قبر پرستی پر کوئی جو ہے رد نہیں کیا پورے مصر کے اندر قبروں کی پوجا پاٹ ہوتی تھی اور ابھی بھی ہو رہی ہے اس زمانے میں بھی تھی جس جی زمانے میں پیدا ہوئے لیکن کبھی بھی انہوں نے اس پر رد نہیں کیا بلکہ خود یہ حسن بننا سیدہ زینب کی قبر پر ہمیشہ بلکہ بلکہ یا ہر ہفتے یا کبھی کبھی ہفتے میں اس سے بھی زیادہ باقاعدہ وہاں جاتے تھے قبر پر مراقبہ کرتے تھے عید ملاد نبی مناتے تھے اس طریقے سے ذکر جو صوفیہ کی اسکار ہیں ان میں شرکت کرتے تھے اور ان کے ساتھ باقاعدہ ان کا تال تھا آنا جانا ان کا رہتا تھا اس طریقے سے ان کی ایک نمایاں شخصیت پیدا ہوئی سید قطب آپ سب لوگ ان کا نام جانتے ہیں سید قطب کا یہ جو انہوں نے پورے سماج کی تقفیر کی بادشاہوں کی تکفیر کی کا جو اس وقت سماج ہے پورا کا پورا کافر سماج ہے اس لیے جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے سید قطب صاحب شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے جمعہ کی نماز, نماز کے لیے امام کا ہونا شرط ہے لیکن جہاد کے لیے امام کی شرط کو نہیں مانتے تھے وہ یہ چیز ان کے ہاں پائی جاتی تھی جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے تھے حلیق تھے داڑھی نہیں تھی ان کے چہرے پر اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ان کے ہاں پائی جاتی تھی صحابہ کی تکفیر کی انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط عقیدہ اور غلط باتیں کہیں اور یہ کہا کہ تاریخ اسلام کے اندر ایک شگاف ہے ہست عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت اور اس طریقے سے اور جو بڑے بڑے صحابہ ان پر انہوں نے تنقید کی اور وہی بات ہندوستان میں ابوال مودیدی صاحب نے بھی کی انہوں نے بھی صحابہ پر تنقیدیں کی امیر معاویہ پر اور امر آس پر اور آست عثمان پر اور اس طریقے سے اور بڑے بڑے صحابہ کرام پر انہوں نے قلم چلائے اور تنقید کی تاریخ کے حوالے سے کتاب اللہ سنت رسول کے نصوص کو پسے پس ڈال دیا اور تاریخ کے حوالے سے جس میں رت و یابس اور جھوٹی اور گلم چیزیں سب چیزیں موجود ہیں ان تاریخ کو معتبر مان کر کے تمام صاحب کرام کے اوپر انہوں نے کیچڑ و اور نکتہ چینی کی اور اس طریقے سے کتاب لکھی انہوں نے خلافت ملوکیت کے نام سے جس کا جواب دیا پاکستان کے مشہور عالم دین علامہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کیا اصل البیان اس کتاب کا انہوں نے جواب دیا خلافت ملکیت کے شرع اور تاریخی اصل ہمارے جو طلبہ ہیں ہمارے جو علماء ہیں جو ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے میں نے اس کتاب کو پانچ یا چھ مرتبہ پڑھا ہے خلافت و ملکیت ایک شریع اور تاریخی حیضت الحمدللہ جب بھی پڑھتے ہیں نئی چیز کا اضافہ ہوتا ہے نئی معلومات کا اضافہ ہوتا ہے اپنے موضوع پر ایسی کتاب ہے یہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہ اس کتاب کا جواب وہ لوگ آج تک دے سکے ہیں اور نہ ہی دے پائیں گے تو یہ جو جماعت ہے خارجی فکر کے جو لوگ ہیں انہوں نے پوری امت کے اندر سب سے زیادہ تباہی پھیلائی ہے سب زیادہ قتل عام کیا بدمنی پھیلائی اور اس طریقے سے حکومتوں کے تختوں کو پلٹا ابھی آپ دیکھیں پورے عرب کے اندر کیا ہو رہا ہے اسی فکر کی بنیاد پر ان کے جو علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ ان حکومتوں کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا جائز ہے عوام کو ابھارا حکومتوں لوگوں کو ابھارا اور اس طریقے سے آپ دیکھیں بہت سارے عرب ملکوں کے اندر حکومت کو پلٹا گیا تخت پلٹ, پلٹ دیا گیا یہ انہی کے فتوے کی بنا پر اسی لیے جو خارجیت ہے ایک عملی خارجیت کسی حکومت کے خلاف خروج و بغاوت کرنا ظالم حکمرانوں کے خلاف مسلم حکمرانوں کے خلاف اس سے پہلے لسانی اور زبانی خارجیت ہوتی ہے اور زبانی خارجیت یہ بنیاد ہوتی ہے اور اسی کی بنیاد پر عملی خارجیت کی جاتی ہے اور حکومتوں کا تختہ پلٹا جاتا ہے تو یہ چیزیں ان کے یہاں جاتی ہیں سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا اسلام کو مسلمانوں کو اسی خارجی فکر میں اور رافضی فکر میں کتنے لوگوں قتل عام ہوا ابھی بھی قتل ہو رہا ہے آپ پوری تاریخ پر ڈالیے اور اس وقت جو ہو رہا ہے پورے عرب کے اندر اور اس طریقے دیگر ملکوں کے اندر آپ دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں کا خون بایا جا رہا ہے یہ مسلمانوں قتل عام کرتے ہیں اور اس طریقے سے جو کافر ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بات آج سے نہیں ہے ان کے عقیدے ان کے مناحج کے اندر یہ چیز جائز ہے اسی وقت سے جب سے یہ جماعت وجود کے اندر آئی ہے صحابہ کے زمانے میں بھی یہ لوگ صحابہ کا قتل عام کرتے تھے اور کافروں یہودیوں نسارہ اور مشرقی ان کو دیا کرتے تھے عبد اللہ بن خباب بن عرت ایک صحابی رسول کے بیٹے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے ان کی بیوی حاملہ تھی جب ہروریہ مقام سے گزرتے ہیں جہاں پر یہ سارے لوگ جو خارجی تھے روافی خارجی تھے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنی طاقت بنا لی تھی وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے ان کے بیوی کے پیٹ کو چیرا اور بچے کو نیزے پر اچھالا اس کے بعد بیوی کو قتل کیا اور اس کے بعد عبداللہ اللہ بن خباب رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے قتل کیا یہ اور, اور آگے آپ جائیں گے عبد الرحمن بن ملجم جو حافظ قرآن تھا اس نے علی رضی اللہ کو قتل کیا وہ بھی خارجی تھا اور وہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے زندگی میں اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو علی کا قتل ہے ذالک یہ خارجی افکار ہیں اور اس کے نتائج ہیں جس کی پوری امت مسلمہ آج جو ہے جھوج رہی ہے اس سے اور یہ جو صورتحال ہے اسی خارجی افکار کی بنا پر سب سے زیادہ ہے اس لیے ضرورت تھی کہ اس موضوع پر آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے کہ یہ اخوانیت ہے کیا اور ان کے کی افکار کیا ہیں اور ان کے جو ہے ان کے مناحش کیا ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے اجاگر کی جائیں اس لیے میرے بھائیو اس موضوع پر دور علمیہ مناقض کیا گیا ہے اور میں بتا دوں آپ کو کہ الخان المسلمین جب مصر کے اندر جب ان کے اوپر وہاں رہنا مشکل ہو گیا جمال عبد الناصر کے دور میں ارور سعدات کے دور میں اس کے بعد لوگ سعودی عرب کے اندر آئے سعودی عرب کے اندر ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی انہیں ان کو پناہ دیا اور اس سے پہلے میں آپ کو تاریخ بتاؤں کہ ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو مملک سعودی عرب کے بانی ہے تاریخ جو ہے یہاں کے جو, اس جو تیسرا جو دور ہے ان کا ان کے پاس آئے تھے اخوال مسلمین کے لوگ مصر سے اور انہوں نے کہا کہ ہم اخوال مسلمین کا ایک دفتر یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسا سلفی بادشاہ اور غیور اور موحد بادشاہ اس نے کہا کلو نہ افوان اور کل مسلمون ہم سب کے سب بھائی بھائی ہیں ہم سب کے سب مسلمان ہیں اخوان اور مسلمین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے یہاں دفتر کھولنے کی اجازت نہیں دی امام ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ملک سلمان حفظہ اللہ اور محمد بن سلمان حفظہ اللہ جو یہاں کے ولی عہد ہیں ان کے دادا ہو گئے اور ملک سلمان کے والد محترم اور ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کو ایک انچ زمین نہیں دی لیکن انسانیت کی بنیاد پر ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کو مملکتے سعودی عرب کے اندر آنے کی اجازت دی تو انہوں نے کیا کیا وہی کیا جو ہمیشہ سے خارجی کرتے رہے ہیں اور اس احسان کا بدلہ انہوں نے برائی سے دیا اور سعودی عرب کے خلاف تیر مرتبہ انہوں نے خروج کی بغاوت کی کوشش کی لیکن الحمدللہ یہ حکومت سلفی اصولوں پر توحید اور سنت پر قائم ہے اللہ کی مدد سے قائم ہے اور قیامت کے آخری صبح تک انشاءاللہ یہ سلفی اور معاہدانہ حکومت قائم رہے گی اس لیے لوگ کامیاب نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد ملک ملک ابدیز رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العامین اگر یہ حکومت میرے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہم سے ختم کر دے ملک عبدالعزی الحمۃ اللہ دعا کرتے تھے مشداب الدعوات تھے ملک عبد العزی اللہ علیہ لوگ اللہ رب العام کی دعائیں قبول کیا کرتا تھا انہیں کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور اس طریقے سے سخت جو ہے دھوپ کا موسم تھا اور وہ ان کے جو ہتھیار وغیرہ تھے آگ لگ گئی اور جلنے لگے انہوں نے باقاعدہ دعا کی اللہ رب العامن نے سخت دھوپ کے اندر بارش برسائی اور اس طریقے سے ان کے ہتھیار بچ گئے ملک عبدالزی الحمۃ اللہ علیہ کے مستعبودات تھے تحجد گزار تھے ملک عبدال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک انچ زمین نہیں دی ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کی بنیاد پر کہ مسلمان بھائی ہیں ان کا قتل عام ہو رہا ہے اور انہیں یہاں پناہ دی لیکن انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور منافق نکلے آستین کے ساتھ نکلے اور اسی حکومت کے ختم کرنے کے لیے تین تین بار انہوں نے ناروا اور مضموم اور جسارت اور ناپاک کوشش کی لیکن اللہ رب ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا اور یہ ناکام رہیں گے قیامت تک تو میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں جس سے پوری امت مسلمہ آج پریشان ہے ان کے افکار سے اور ان کی عقائد سے ان کے مناحص سے ان کی ساری دوستی روافظ سے ہے ساری دوستی ان کی ایران سے ہے اور آپ دیکھ ڈالیے ممرک سعودی عرب کی مدد کرتا ہے ممرک سعودی عرب کے خرچ پر ان کی جماعت سے قائم ہمارے ملکوں کے اندر اسی آفس کے اندر بیٹھ کر کے ممرک سعودی عرب کے خلاف لکھتے ہیں یہاں کے بادشاہوں کے خلاف لکھتے ہیں اور ہمیشہ ایران کی تعریف کریں گے ہمیشہ جہاں پر ابو بکر کا نام رکھنا جو ہے حرام ہے جہاں قرآن کا حفظ کرنا حرام ہے جہاں کوئی مسجد نہیں ہے وہاں پر اور اس طریقے سے جہاں عائشہ اور حفصہ کا نام رکھنے پر پابندی ہے ایسی جگہوں پر ایسے ملکوں کی یہ لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن مملکت سعودی عرب جہاں یہاں پر الحمدللہ کتاب و سنت مطابق فیصلے ہوتے ہیں حدود کا نفاذ ہے وہاں کے خلاف ہمیشہ لکھیں گے یہاں کوئی خبر پرستی نہیں مزار پرستی نہیں کوئی بدات اور خرافات نہیں یہ ساری خوبیاں ان کو نظر نہیں آتی لیکن ایران کی ساری گند انہیں اچھی نظر آتی ہے کیونکہ جو گندہ کیڑا ہوتا ہے وہ گندگی ہی پر جاتا ہے اور خوشبو کے پاس اگر جائے گا تو مر جائے گا وہی صورتحال ان لوگوں کی ہے بہرحال یہ اخوانیت ہے اور یہ کتاب کے اندر پچاس ان کے اوپر جو ملاحظات ہیں اور جو ان کے پچاس گمراہیاں ہیں ان پچاس گمراہیوں کو بہت زیادہ لیکن انہوں نے پچاس گمراہیاں جمع کی ہیں اور اسی کتاب کے اوپر یہ دورہ آپ کے سامنے منعقد کیا گیا ہے اور یہاں کی جو بڑے علماء کی فتویٰ کمیٹی ہے ہے و قوائل علماء انہوں نے باقاعدہ دو سال پہلے اخوان مسلمین کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے کیونکہ پورے عرب ملکوں کے اندر جہاں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے حکومتوں کے تختے پلٹے جا رہے ہیں اس کے پیچھے اسی جماعت کا ہاتھ ہے اور اسی جماعت سے بہت ساری جماعتیں وجود میں آئی الجبہ ہے السرا ہے بوک حرام ہے اور اسے القاعدہ ہے اور داعش ہے اس طریقے سے بہت ساری جماعتوں کی ماں ہے یہ اسی جماعت کے کوک سے اور گود سے یہ ساری جماعتیں وجود کے اندر آئی اس لیے یہاں کے بڑے بڑے علماء جو ہے تو قوای العلما دائمی جو فتویٰ کمیٹی بڑے علماء کی کمیٹی ہے ان کا باقاعدہ اس جماعت کے بارے میں اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ بیان صادر کیا اور اس طریقے سے کہا کہ دہشت گرد تنظیم ہے یہ حکومتوں خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں ابھارتے ہیں توحید کہاں ان کے ہاں کوئی اس کا اہتمام نہیں ہے اور اس طریقے سے یہ بدمنی پھیلاتے ہیں قتل عام کرتے ہیں اور ان کی پوری تاریخ رہی ہے اس لیے اس جماعت کو باقاعدہ دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے اسی پر آج کے دور ال میں منعقد ہو رہا ہے اور جو دور منعقد کرنے جا رہے ہیں ایسی شخصیت ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے یہ جملہ عام طور پر روایتی انداز میں کہہ دیا جاتا ہے لیکن میں اس جملے کی حقیقت کو اور اس کی معنویت کو اور اس کی شمولیت کو سمجھتے ہوئے کہ یہ جملہ کا مطلب کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں جان بوجھ کر کے میں نے شیخ محترم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے شیخ ابو رضوان محمدی سلفی حفظ اللہ آج اکیلے سمجھ لیجیے یا جو بہت سارے میدان علماء میدان میں کھڑے ہیں جو اس طرح کی جماعتیں اور افکار اور جو منحرف جماعتیں ہیں اور فرقے ہیں ان سے باقاعدہ لڑائی کر رہے ہیں انہی میں سے بڑا مشہور نام ہے اس وقت شیخ خبرضوان محمدی سلفی افضل اللہ کا یہ جامعہ مہندیہ منصورہ مالیگاؤں جہاں کا میں بھی پڑا ہوا ہوں ہم سے سینئر تھے شیخ اور وہاں پر انہوں نے علم حاصل کیا وہاں سے فراغت حاصل کی اس کے بعد جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت اہل حدیث کی مشہور ترین درس ہے وہاں سے انہوں نے قصبہ فیض کیا اور جامعہ مہندیہ میں تھے جب بھی ان کا انجمن میں درس ہوتا تھا تقریر ہوتی تھی سب لوگ ان کے تقریر سننے کے لیے اکٹھا ہو جایا کرتے تھے الحمدللہ رب العامین نے جہاں کو زبان دیا ہے وہیں اللہ رب العامن کو قلم کی بھی صلاحیت سے نواز رکھا ہے ایک بڑے مصنف بھی ہیں اور جو ہے محرر بھی ہیں قلمکار بھی ہیں اور اخبارات میں لکھتے بھی رہتے ہیں اور ترجمہ یہ کیا نام ہے مجلہ صوت الحق جو جامعہ محمدیہ منصورہ بالے گاؤں سے نکلتا تھا اس کے باقاعدہ مدیر رہ چکے ہیں ایڈیٹر رہ چکے ہیں تو الحمد اور یہ وراثت جو قلم کی ہے ان کو ورثے ملی ہے ان کے والد محترم بھی بہت بڑے صحافی تھے تو اس طریقے سے الحمدللہ زبان و بیان دونوں صلاحیتوں سے مالا مال ہیں اور فی الحال وہ مرکز امام بخاری جو تلولی کے اندر ایک ادارہ ہے وہاں پر تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ ان سے ہم سب قصب فیض کرتے ہیں ان کے درو سنتے ہیں اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ آج جرو برو آپ کے سامنے ہمارے شیخ محترم حاضر ہو رہے ہیں تشریف لائے ہیں یہ ہماری شہادت کی بات ہے اس لیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اس طریقے سے اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور ہمارے جو مطامین ہیں اور جو سامعین ہیں مشاہدین ہیں ان سب کو اپنے بیان سے اور اپنے علم سے مستفیض فرمائیں اللہ رب العالمین شیخ محترم کی فات فرمائے اللہ رب العالمین شیخ محترم سے اور کام لے اللہ رب العالمین ان کے ذریعے سے جو منحرف افکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قلم ان کا قلع کما کرائے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے مزید کام لے انہی چند باتوں کے بعد میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دوبارہ شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ ماں پر تشریف لائیں اور اس کتاب کی شرح کا آغاز فرمائیں جداکم اللہ خیر اور السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ